قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں جس میں چھ امور ذکر ہوں گے اور اس واقعہ کے نقل کرنے سے مقصد ہوگا اشین لن لنبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا کہ اس دعوت تبارک کو بہادر ہو کر پہنچاؤ جس طرح حضرت موسیٰ نے پہنچایا تھا اس رستے میں پریشانیاں مسائب دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں دیکھو حضرت موسا نے کتنی خندہ پیشانیوں سے ان مصیبتوں کو جھیلا اور برداشت کیا سارے واقعہ سے مقصد اللہ کا یہ ہے بلما بلا وقت جب موسیٰ پہنچے اپنی جوانی کو وسطوا اور ہم بھالا لیا نشو نما مکمل ہو گئی وسطوا آ تو حکم ہوا علمات تو ہم نے دیا ان کو حکم یعنی صحیح فہم قوت فیصلہ علم اللہ کی معرفت اور پہچان وہ شروع ہی سے دین فرعون سے بیزار تھے حکمن علم صحیح فہم سمجھ دانائی مراد ہے اور اگر یہاں نبوت مراد ہو تو پھر تقدیم و تاخیر ہوگی یعنی یہ واقعہ بعد کا ہے جب حضرت موسیٰ مدینہ سے واپس آ رہی ہیں وہ قضع قلعی دلموں سنی المدینہ تھا اور حضرت موسیٰ مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور وہ شہر میں آئے الفلتن اس وقت جب بے خبر تھے من اللہ وہاں کے رہنے والے یعنی دوپہر کا ٹائم سب سوئے ہوئے تھے باب جدیہ جولئی پایا وہاں دو آدمیوں کو یک جو آپس میں لڑ رہے تھے حاضہ من شیعت ہی یہ ایک تھا ان کی جماعت کا وہ من ادوبی ہی اور یہ دوسرا تھا ان کے دشمنوں میں سے یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعونی تھا قبتی پھنستا سب الزیم شیاتی ہی پس کی اس بندے نے جو ان کی قوم کا تھا الزیمن ادوبی ہی اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں سے تھا فوا کا پھر مکہ مارا اس کو موسا نے الشیطان کا یعنی حضرت موسا نے کہا یہ شیطان کے کام سے ہے بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا سری واد قال رب کہا اے میرے گا انی ظلم تو نفسی میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر ففلی پس مجھے معاف کر دے غیر ارادی لفزش اس میں کوئی ارادہ نہیں ان کا شامل قتل کرنے کا مکے سے بھی بھلا بندے مر جایا کرتے ہیں غیر ارادی لفزش پر مغفرت کی التجا یا مغفرت کا مینا ڈھانپنا پردہ پوشی کہ یا اللہ میرے اس کام کی پردہ پوشی کر لے پاغا فارو اللہ نے اس کو بخش دیا الہام کے ذریعے معلوم ہوا غفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہمان تو حضرت موسا نے بطور شکر کہا رب اے میرے رب بما انمتا اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پہ انعام کیا فلن فلاً للمجرمین پس میں آئندہ نہیں ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے گناہ گار میں ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا تو نے میری مغفرت فرما دی اور اس کام پہ میری پردہ پوشی کر دی تو میں مجرمین اور ظالمین کا ساتھی اور امدادی نہیں بنوں گا امر چہارم جی حضرت موسیٰ کے قصے میں جو چھ امر آنے ہیں یہ امر چہارم ہے رابع کیا فلن اکون ذہی للمجرمین یہ جب ہم پہنچیں گے آخر میں تو وہاں نبی پاک کے لیے چھ امور ذکر ہوں گے جو انہی پہ متفرع ہوں گے فاسب حاف المدینت خواہ پھر موسا نے صبح کی شہر میں خائفن ڈرتے ہوئے یا اور گرفتاری کے انتظار میں یا انتظار کرتے ہوئے کہ کیا ہوتا ہے فض اللہ بس اچانک دیکھا کہ وہ آدمی جس نے ان سے مدد مانگی تھی کل یس تشرق آج بھی فریاد کرتا ہے آج وہ ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا تو کہنے لگا میری مدد کرو کال ہو موسا حضرت موسا نے اس سے کہا ان کا لگ ابھی مبین تم مبین تیرہ ہے کھلا کل تک آدمی سے لڑ رہا تھا آج ایک اور آدمی سے لڑ رہے ہو فلما ارادیشا پھر جب ارادہ کیا موسا نے کہ جھپٹ پڑے اس آدمی پہ جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی کبتی کو ہٹانا چاہا اس نے سمجھا کہ مجھے مارنا چاہتی کہ پہلے اس کو کہہ چکے ہیں انہیں کال گی اس کو ڈر ہوا کہ مجھے ماریں گے اور یہ کل دیکھ چکا تھا تو فوراً کہنے لگا اے کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے کما قتلتا جس طرح تو نے قتل کیا ایک آدمی کو کل تری انتقال نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ جابر بنے زمین میں اور نہیں چاہتا تھی کہ تُو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے کل تو نے ایک آدمی کو مار دیا آج مجھے مارنا چاہتے ہو تو یوں راز کھل گیا کہ کل جو شہر میں قتل ہوا تھا یہ حضرت موسا نے کیا ہے تو حکومت تک بات پہنچی فرعون تک تو انہوں نے حضرت موسا کی گرفتاری اور قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہاں ان کے مقربین میں ایک آدمی نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا وہ موجود تھا اس نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ بھاگتا ہوا آیا بجا رج الم بن اکثر مدینہ اور آیا ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے تھے یہ وہی آدمی ہے جس نے کہا تھا اتک طلون رجولن یقول ربی ال جس کو ہم سورت حامی مومن میں انشاء اللہ پڑھے یس آ دوڑتا ہوا کہ ان انا بے شک دربار والوں نے یا تمہیں رو تیرے متعلق مشورہ کر لیا ہے تو کہ تجھے قتل کر دیں فخرج انی فخر من سے بس نکل جا بھاگ جا یہاں سے میں تجھے نصیحت کرنے والا ہوں میری نصیحت کو مانو ان کا مشورہ ہو گیا ہے تیرے قتل کرنے کا یہ <تصفح> ہے غیبی مدد جو اللہ والوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے اور دشمنوں ہی میں سے یعنی اپنی جماعت کا آدمی نہیں ہوتا بلکہ یک تم ایمان ہو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور اس نے آ کے یہ سارا راز فاش کیا ہمارے ملک میں سن اکتر سے ستہتر تک بٹو کا دور حکومت رہا ہے اکتر سے ستر مشکی پاکستان اس وقت الگ ہوا بنگلہ دیش بن گیا وہ یاحیہ خان کی حکومت تھی شرابی آدمی تھا اس کے بعد بھٹو صاحب آ تو یہ بھی بڑا ظالم آدمی تھا اہل حق کو اور رستے میں روڑے اٹکانے والوں کو قتل کر ڈیرا غازی خان میں ڈاکٹر نذیر صاحب تھے بہت اچھا آدمی تھا تو جماعت اسلامی کا لیکن ممبر تھا قومی اسمبلی کا بڑا فقیر منش آدمی تھی اس کی تقریر بھی میں نے ایک سنی ہے. اس کو مروا دیا اس لیے کہ وہ انہیں للکارتا تھا جلسوں میں بہت نیک آدمی تھی بہت اچھا آدمی اس کی باتیں آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اس دور میں بھی ایسے آدمی ہوتے کلینک میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک آدمی آ گیا. اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری دو بچیوں کی شادی ہونی ہے اور سامان میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے اور میں بڑا مجبور ہوں اور بچیاں مجھ پہ بڑا بوجھ مل گئی ہیں اور اگر یہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو پھر میری بچیوں کے رشتوں کا آنا بھی مشکل ہے آپ کچھ کریں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ٹرک لیا وہ ٹرک لے کے آیا ڈاکٹر صاحب کی دو بچیوں کا جہیز کا سامان تیار تھا وہ اٹھا کے اسے دے چل پو لے. کہاں ایسے بندے ملتے اس دور بہت عجیب آدمی اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا ویسا ڈاکٹر نہیں تھا یہ ہومیوپیتھک اور اس نے لگاریوں کو شکست دی تھی غازی خان کے لگاریوں کو شکست دے کے وہ ممبر بنا تھا بہت اچھا آدمی تھا اسے مروا دیا ایک مولانا شمس الدین ہوتے تھے بلوچستان کے جمیت الما اسلام کے بہت زبردست آدمی تھا اس کی تقریبی میں نے سنی ہے اس کو مروا دیا بلوچستان اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر تھا ایک خواجہ رفیق صاحب تھے لاہور کے ان کو مروا دیا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے قتل کا حکم دیا اس میں کٹویں قتل کر دیا حضرت شیخ تو پھر پنڈی میں بیٹھے تھے اور راجہ بازار پنڈی کا دل ہے اور وہاں بیٹھ کے للکارتے تھے طریقہ کار قتل کا یہ تجویز ہوا کہ پولیس کی بڑی گاڑی جو ہے یہ ان کی کار پہ چڑھا دی جائے اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو تو بھٹو کی کابینہ میں ایک وزیر تھے مولانا کوسر نیازی یہ موسا فیل کے تھے میاں والے ان کے ساتھ حضرت شیخ کا بڑا تعلق تھا گہرا تو یہ راز آ کے حضرت شیخ کو کوسر نیازی نے بتایا اور کوسر نیازی نے کہا بولنا نکلیے یہ آپ کو چھوڑتے نہیں مار دیں گے آپ حدرت شہر نے کہا پھر میں کہاں جاؤں اب کہیں نکلوں گا تو سیکورٹی تو باہر پھر رہی ہوگی سفید کپڑوں میں وہ میرے پیچھے تو کوسر نیازی نے کہا کہ بھیس بدل کے میرے گھر آ حضرت شیخ اس کے گھر چلے کا وزیر قتل کبھی کبھی کے کے پیدا کہ جب وہاں سے نکلے حضرت شیخ تو کشمیر چلے گئے برقع پہن کے حضرت شیخ کہا کرتے تھے میں برقع پہن کے پیچھے میں بیٹھا ہوں تو آگے جو بندہ بیٹھا تھا آگے پولیس نے روکا چہرو کون ہو بلا یہ کون ہو اس نے کہا میری بیوی ہے شیخ اس بندے کو کہتے تھے تیری بیوی نو کبھی ویک لیندے نا کہ تیری بیوی کیسی ہے کبھی کبھی اللہ یوں ہے بھی مدد اللہ فرما دیتے جبا نکلے وہاں سے وہ میں تو میں لمبا توجہ پھر جب متوجہ ہوئے رخ کیا مدین کی طرف تو حضرت موسا نے کہا شاید کہ میرا رب دکھا دے گا مجھے سیدھا راستہ یعنی بچاؤ کا راستہ اللہ مجھے دکھائے گا وہ لما واردا مہ اور جب پہنچے مدین کے کنویں پر شہر سے باہر جو کنواں تھا جہاں لوگ جانوروں کو پانی پلاتے واجد علیہ امتن پایا اس پر ایک جماعت لوگوں کی یسکون جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے وہ وجدہ مندون عمراتین اور پایا ان کے پرے پرے دو عورتوں کو تزودان جو اپنے ریوڑ کو رو کھڑی تھی کالا ماں خطب کما حضرت موسا نے ان دو عورتوں سے پوچھا ماں ختب کما ماں تمہارا کیا معاملہ ہے الگ تھلگ کھڑی ہو کالتا تو وہ کہنے لگی لالس کی ہم نہیں پلا سکتی حتا یوسر ریاو یہاں تک کہ واپس لے جائیں ریوڑ کو چرواہے یہ ظالم لوگ ہیں یہ سارے پلا کے واپس چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی جو وہاں ہوگا وہ ہم پلائیں گی یہ ڈول نہیں کھینچا جاتا ہم سے ابو نا شیخ ان کبیر اور ہمارا باپ بوڑا ہے بہت یعنی اگر گھر میں بھائی یا باپ ہوتا تو ہم ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے باہر نہ نکلتی ہمارا نکلنا اس لیے کہ ہمارا باپ اس قابل نہیں ہے پھر حضرت موسا نے ان دونوں کو, ان کے ریور کو پانی پلا دیا آگے گئے لوگوں کو ہٹایا اور اکیلے ڈول باہر نکال دیا پھر ہٹ کے آئے تھا اور کہنے لگے رب اے میرے رب ان لما انجلتا علیہ بن خیر بے شک جو کچھ توں اتارے میری طرف من خیرن کوئی بھلائی فقیروں نہیں میں تو محتاج ہوں کھانا بھوک لگی ہے جو کچھ بھی اب توں دے دینا میں فقیر ہوں اتنے میں وہ لڑکیاں پانی پلا کے پہلے گھر پہنچ گئی بابا نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو انہوں نے سارا واقعہ بتایا اس طرح ایک نوجوان ہے بڑا طاقتور تھا اس نے پلوا دیا پانی ہم چلیں آئی انہیں کہا بلا کے لے آؤ فجا ہونا پس آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک تمشی علستحیائن. چلتی ہوئی شرم کے ساتھ تمشی الستے حضرت شیخ القرآن میں نہ کرتے تھے ایسے چلتی تھی جیسے قدموں کے ساتھ ہیا باندھ دیا گیا ہو. قدموں کے ساتھ ہیا باندھ دیا گیا ہو یا یوں مانا کرو ایسے چلتی تھی گویا کہ حیا کی سڑک پہ چل رہی ہے یہ ہے اصل عورت کی صفت یہ کاندے مٹکا مٹکا کے چلنا اور پاؤں زمین پہ مار مار کے چلنا یہ عورتوں کی صفت نہیں ہے انہیں عورت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے عورت کی یہ صفت ہے تمشی قالت کہنے لگی ابی میرا باپ تجھے بلا رہا ہے لیا دیا کا تاکہ بدلہ دے تجھے اجرا مزدوری بدلے میں دے تجھے حق ما سکی لنا جو تُو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا فلم جاؤ پھر جب موسا آئے اس بزرگ کے پاس علم کست اور بیان کیا اس کے سامنے حال تو اس بزرگ نے کہا لا تخاف دریے نہیں نہ من القوم الظالمین تو نے ظالم قوم سے نجات پائی یعنی مدین پہ فرعون کی حکومت نہیں ہے تو بچ کے آگے ہے دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں آگے ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے جی یہ بزرگ ان بچیوں کے والد قالت اہدا ہما ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی یا آپ استاجر ہو اے بابا اس کو نوکر رکھ لیں آپ کو بھی ایک نوکر کی ضرورت ہے کہ گھر میں کام کاج کرنے والا کوئی نہیں بے شک بہترین جو تم نوکر رکھنا چاہتا ہے اس میں دو سفتیں ہونی چاہیے الکویو المینو طاقتور ہو امانت دار ہو طاقت کا اندازہ تو میں نے اس وقت لگایا جب اس نے ڈول کھینچا امانت کا اندازہ اس وقت لگایا جب میں اس کے پاس گئی اور اس نے سارا راستہ نظر اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا کالا انی اڑی دو اس بزرگ نے کہا میں چاہتا ہوں ان ان کے حقا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا الا انتا جرانی اس شرط پہ کہ میرے پاس نوکری کرے سامانیہ ہجت آٹھ سال پس اگر تو مہربانی ہوگی تیری مرضی ہے تیرا احسان ہوگا وما ان میں, نہیں چاہتا. میں تجھ پر تکلیف ڈالوں مشقت ڈالوں تو مجھے پائے گا انشاءاللہ نیک وقتوں حضرت موسا نے کہا لال کا بہ یہ معاملہ ہو گیا میرے درمیان اور تیرے درمیان دونوں مدتوں میں سے جون سی آٹھ سال یا دس سال کبئی تو میں پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی گواہ فلم موسل اجلب پورا کر لیا موسا نے مدت کو تمام مفسرین کا اتفاق ہے حضرت موسا نے دس سال پورے کیے جی. پھر جب پورا کر لیا موسا نے کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہر جاؤ میں دیکھتا ہوں آگ شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے بے خبر کچھ خبر اس لیے کہ رستا بھولے ہوئے ہیں. او جزواتین جزواتین کتا من النار یا آگ کا ٹکڑا چنگاری لال لکوم تسلوم تاکہ تم سینکو تاکہ تم تاپو فلما اتاحا پھر جب آئے اس آگ کے پاس لو دیا آواز دی گئی من شاتیل وادل ایمن وادی کے دہنے کنارے سے شاطی کنارہ احمد دائیں آواز دی گئی وادی کے دہنے کنارے سے فلب قاتل مبارک مبارکت اس بابرکت مقام میں من مینشجرا ایک درخت سے ای موسیٰ پس جب دیکھا اس کو رکو کہ وہ لہلا, لہلا لہرا رہی ہے حرکت میں کانا جانن گویا کہ وہ باریک سانپ ہے واللہ مدبرا پھرے دے کر کے بار پیچھے مڑ کے نہ دیکھا آپ تو محفوظ ہیں ہر خطرے سے بے خوف ہیں اس لک یتا جی داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے وزم کا جناحک اور ملا اپنے سینے کی طرف اپنا بازو من رہبے خوف دور کرنے کے لیے یہ جو تیرا سینہ رک رہا ہے اور تیرے دل میں خوف ہے اپنے ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ یوں ملائیے تیرے سارے سینے کا خوف ہم دور کر دیں گے ربے بس یہ دو نشانیاں بس میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے ہارون اور میرا بھائی ہارون وہ افسو منی لسانا وہ زیادہ پسی ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے فصیح السان ہے بھیج اس کو میرے ساتھ سدے کو نہیں جو میری تصدیق کرے گا خاک ماہیوں میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تقسیب کریں گے مجھے جھٹلائیں گے تو کوئی تو تصدیق کرنے والا بھی ہو کالا نشب آزودا کا بے عقیقہ اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ یعنی اسے بھی ہم نبی بنا دیتے ہیں سلطانہ اور ہم بنائیں گے تم دونوں کے لیے غلفہ علی کما پھر وہ فرونی نہیں پہنچ سکیں گے تمہاری طرف بے آیاتنا بے سب بنا لیں اور یس نون کے ساتھ اس کو متعلق کر لیں تو مانا یوں کر لیں گے بس وہ فرونی تم تک نہیں پہنچ سکیں گے بس سبب ہماری نشانیوں کے یا یہ متعلق ہے الغالبون موخر کے ساتھ اور مانا یوں کر لیں گے تم اور تیرے پیروکار وہی غالب ہوں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے یا متعلق معذوف ہے از حباب آیاتنا دونوں چلے جاؤ ہماری نشانیاں لے کر تم اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے پھر جب آئے ان کے پاس موسا ہماری نشانیاں لے کر بیہ کھلی کھلی تو وہ کہنے لگے ما مہاجا نہیں ہے یہ اللہ سحر المفترن مگر جادو ہے گھڑا ہوا حضرت موسا نے خود گاڑ لی کوئی پیغمبر نہیں ہے سمے نہ بہادا اور نہیں سنا ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادوں میں حاضا سے نہیں سنا ہم نے یہ جادو ہم نے آج تک یہ جادو نہیں دیکھا بھائی بحر محیط یا بہاذا اے بلزی تدعونا رو وہ مسئلہ جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے یہ ہم نے پہلے باپ دادوں سے کبھی نہیں سنا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے بمن جا الہدا. اس آدمی کو جو لے کے آیا ہدایت من اندی اللہ کے پاس سے ومن بمن تکون بتبدار اور اس آدمی کو اللہ بہتر جانتا ہے جس کے لیے ہے اچھا انجام امر خامص پانچواں امرج حضرت موسا کے قصے میں جو چھ امور ہونے ہیں ان میں پانچواں امرج کیا ربی عالم بمن جابل من بل ادا لا ان ظالم بے شک فلا نہیں پاتے ظالم وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا اے سردارو اے دربار ما علمت ماں من تلکن علا میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا یہ موسا کس الہ کی بات کرنے لگے ہیں وہ انجن ہوں مینل کازبین اور میں تو سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے او کمانو التی بس آگ دے میرے لیے اے حامان گارے کو یعنی بناؤ بس آگ دے میرے لیے اے حامان گارے کو فجالی سرحن بس بناؤ میرے لیے ایک محل اونچا لالی اتو الا موسا شاید کہ میں جھانک کے آؤں موسا کے علاقوں میں تو اس کو سمجھتا ہوں جھوٹوں میں سے امام راضی نے کہا یہ صرف اس نے بکواس کیا ہے کوئی محل وغیرہ بنایا نہیں گیا وہ جو لوگ کہتے ہیں تیر مارا اور خون میں تیر سر بتر ہو کے واپس آ گیا. کوئی ایسی بات نہیں وس تک تکبر کیا ہوا اس فرون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق وزنو اور انہوں نے سمجھ لیا تھا ملینا اس کو پکڑ لیا طرح ہوا انجام ظالموں کا اور ہم نے کر دیا ان کو دوزخیوں کا امام امام کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے یہ ہے امام کا مطلب ورنہ دوزخیوں میں امامت کیا ہے آگے خود اس کی تشریح بھی آ رہے ید او النار ہیں آپ کی طرف اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی ہاد لانا ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لانا اور قیامت کے دن وہکو مل اب آدو من کل خیر ہر بھلائی سے دور لفظی مانا کر لو قیامت کے دن ہوں گے وہ بدحال لوگوں میں سے مکبوی بدحال لوگوں میں سے ولکت آ موسل کتاب اور تحقیق ہم نے دی موسل کو کتابا بعد اس بات کے کہ ہم ہلاک کر چکے تھے پہلی قوموں کو اللہ قوم نو قوم آت قوم سمود فرون یہ بھی ہلاک ہو چکا تھا ہم نے دی موسا کو کتاب بعد اس بات کے کہ ہم ہلاک کر چکے تھے پہلی قوموں کو بسا وہ کتاب تھی بصیرت افروز یا بسا لاس لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت لال لحم شاید کہ وہ یاد رکھے نصیحت حاصل کریں وما جان بلگر دیے آپ کے اور موسا کے درمیان کئی صدیاں گزر گئیں اور آپ یہ حالات سنا رہے ہیں تو موجود نہیں تھا مغربی سمت میں میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے مغربی جانب اذ علا موس المرا جب ہم نے وحی کی موسا کی طرف امر رسالت کی المرا حکم رسالت جب ہم نے بھیجا موسا کو حکم رسالت مما کن تمن شاہدین اور تم نہیں تھا دیکھنے والوں میں سے آپ وہاں نہیں تھے کیا یہ صداقت رسول ان جملوں سے مراد نبی پاک کی صداقت کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ حضرت موسا کے واقعات اتنی ترتیب کے ساتھ میرا نبی سنا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچا پیغمبر ولا کنہ انشانہ کونن لیکن ہم نے اٹھائیں کئی قومیں امتیں نسلیں فتح والا علیہ پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت ارسلنا کا معذوف ہے لمبی ہو گئی ان پر مدت اور ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیج دیا وما وماکن تصاویہ مقیمن اور آپ نہیں تھے رہنے والے مدین کی بستی والوں میں مدین والوں میں آپ موجود نہیں تھے تتلو علیہم آیاتنا کہ کہ پڑھتا ان پہ ہماری آئےتیں آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے بلا کنہ کننا مرسلی لیکن ہم ہیں نبیوں کو بھیجنے والے پہلے نبیوں کو بھی بھیجتے رہے اب آپ کو بھیج دیا ہے ماقن تبھی جانے بھی تور اور آپ موجود نہیں تھے تور کے کنارے ادنا دئینا جب ہم نے آواز دی تھی موسا کو لیکن ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا یہ رحمت ہے تیرے رب کی ہم نے آپ کو نبی بنا دیا آگاہ کر دیا لے تم ذرا کن تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو ماں نظیر من, من قبلک جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا من قبلک تو اس سے پہلے عیسیٰ کے بعد چھ سدیاں گزر گئی تھیں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا لال لحم شاید کہ وہ یاد رکھیں اور نصیحت حاصل کریں و لان تصیب ہو مصیبت اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب پہنچتی ان کو مصیبت دنیا میں مصیبت دنیاوی عذاب اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کبھی پہنچتی ان کو مصیبت دنیا میں بنا قدمت اے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے قدمت آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے میں نا با محاورہ کرتوت بد آمالیاں شرک اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب پہنچتی ان کو مصیبت کوئی عذاب دنیا میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یک پھر یہ کہنے لگتے ربنا اے رب ہمارے لولا اور سلطی لئی نا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا بغیر رسول بھیجے پکڑ لیا فنک تب بس ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی بنکون من المنی اور ہم مومنوں میں سے ہوتے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی نبی بنا کے نہ بھیجتے اگر بغیر نبی بھیجے پکڑنا ہوتا اور اس وقت ان کی یہ بات نہ ہوتی کہ یا اللہ تم نے کوئی نبی نہیں بھیجا دعوت دینے والا نہیں بھیجا بغیر سمجھائے پکڑ لیا اگر تو بھیجتا تو ہم پیروی کرتے مومن بنتے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم آپ کو نہ بھیجتے جدا معذوف ہے دی. لما ارسلنا کا فلما جا الحق من نیندے نہ پھر جب آ ان کے پاس حق ہماری طرف سے کالو تو کہتے ہیں شکوا اگر ہم نہ بھیجتے عذاب میں پکڑ لیتے تو یوں بکواس کرتے تو نے نبی کیوں نہیں بھیجا نبی بھیجتا تو ہم مانتے اور اب جب ہم نے نبی بھیج دیے تو اب بکواس کرتے ہیں لولا اوت یا مسلما او موسا اس نبی کو کیوں نہیں دیا گیا مثل اس کے جو موسا کو دیا گیا لاٹھی کا سانپ بننا من سلوا کا اترنا یا قرآن ریت کی طرح کیوں نہیں آیا دفاتن واحدتن جس طرح انہیں کوئی دور پہ مل گیا تھا تو مل گئی تھی ان کو کیوں نہیں دیا گیا جس طرح موسا کو دیا گیا اولم یا فرو جواب شکوا کہنے والے مشرقین مکہ تھے یا یہودیوں کے سکھانے پہ کہہ رہے تھے کیا وہ منکر نہیں ہوئے اس چیز کے جو موسا کو دی گئی تھی من قبل و اس سے پہلے اب کہتے ہیں اس کو چیز کیوں نہیں ملی جو موسا کو ملی تھی موسا کو مانا تھا انہوں نے کالو کہنے لگے سیران تزاہرا جادو ہے تزاہرا ملتا جلتا ایک دوسرے کے موافق کیا طوریت اور قرآن یا موسا اور محمد اب مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ اس کو موسا علیہ السلام جیسے مویزے ملتے تو ہم مانتے یہ مشرقین مکہ حضرت موسا کو مانتے ہیں تو کو مانتے ہیں یہ تو کہتے ہیں دونوں جادو ہیں ملتے جلتے بکالو انام کلن ان کا اور کہتے ہیں ہم تو تمام کے منکر ہیں کلن سے مراد یہاں دونوں ہیں جی قرآن طوریت فاتو کتاب اگر یہ قرآن کے بھی منکر ہیں کے بھی منکر ہیں تو میرے پیغمبر کی لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ہوا آہدا وہ زیادہ ہدایت والی ہو منہما یعنی ہدایت دینے والی ہو راہ دکھانے والی ہو منہما ان دونوں سے بڑھ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کی راہ دکھانے والی ہو تو میں اس کی پیروی کر لوں گا پھر تم لے آؤ کوئی کتاب ان کو تم ساد اگر تم سچے ہوستی بلا کر پھر اگر وہ تیری اس بات کا تجھے جواب نہ دے سکے فالم تو میرے پیغمبر پھر یقین کر لے انا یتنا وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی دین وغیرہ مقصود نہیں ہے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر ہدن بغیر دلیل کے من اللہ اللہ تب سے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں شک اللہ نئی ہدایت دیتا ظالم قوم کو حضرت شیخ الغران رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری رات ہم تقریر کرتے ہیں ایسے پڑھ پڑھ پڑھ پڑ کے سناتے ہیں کلا وات والم ال شہادا صبح کے ٹائم وہ سننے والا جٹ اور شہری اپنے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے مولوی غلام اللہ خان آیا تھا بڑیاں بڑیا ہی ایتا پڑیاں کوئی نبی کوئی ولی نہیں جانتا غیب نہیں جانتے تو بولی صاحب جواب یہ کہتے ہیں وچو جان وچو وچو جان دے دے بس مطمئن ہو ہاں بچو جان تو شیخ کہتے تھے اے تیری بچو سڈے کو نہ نکلی بس یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ جب بیان کریں گے کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے کوئی مالک و مختار نہیں ہے مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں کتمیر کے مالک نہیں ہے لا کو من ذرا ذرے کے مالک نہیں ہے سنتے نہیں ہے تو وہ اپنے مقتدیوں کو پڑھائیں گے وہ بھی تو اللہ دے اپنے ہی ہوئے نا جی وہ کوئی پرائے نا تاکہ اپنے ہیں نبی ولی ہیں پیارے ہیں نا وہ غیرتے نہیں نا یہ تو اللہ کی بات ہے کوئی غیر ہے مطمئن. لوگ مطمئن ہو گیا وہ غیر تو نہ ہوئے نا اللہ دہ اپنے ہی ہوئے یہ ہے بغیر دلیل کے خواہشات کے پیچھے چلنا بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو ولکد مسلم ترغیب کو قرآن اور کلام راج بسو اہل مکہ ہم برابر سمجھاتے رہے ہم برابر بھیجتے رہے لہوم ان اہل مکہ کے لیے القولہ آکام قرآن کے ذریعے لال لہوم یہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں الین آ تئینا امول کتاب امن قبل ہی ہم بھی ہی جن لوگوں کو ہم نے دی ہے کتاب من قبل من قبل قرآن اس قرآن سے پہلے ہم بھی ابل قرآن وہی اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں ایل حبشا نجاشی اور نجاشی کے دربار میں رہنے والے اچھے لوگ جنہوں نے جعفر تیار کی زبان سے سورت مریم سنی اور ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئیں اللہ دینا آتی کیا یہ دلیل نقلی از سابقہ اے کاز علماء اہل کتاب سابقہ نہیں از علماء اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا پہلے اور اپنی کتاب کو پڑھتے رہے پہ بھی ہم اس کے ساتھ ایمان لائے رب ربنا یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے بے شک ہم تو من اس قرآن سے پہلے بھی مسلمین فرما بردار ہے یعنی اندین الادین الاسلام قبل نزول القرآن یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی ہم موائد تھے اور ہمارا عقیدہ صحیح تھا علائقہ وہی لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجرمرہ تعین دو مرتبہ پہلی کتابوں پر ایمان لائے پھر قرآن پہ ایمان لائے بیما صبر بس ان کے صبر کے استقامت کے بیدرا بل حسن اور وہ ہٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو الحسنا ہلم حوصلہ سیاح ازن, ازن ایزا تکلیف کوئی انہیں تکلیف دے مارے گالی نکالے تو اچھائی کے ساتھ اس کو دور حضرت صاحب کہتے ہیں الحسنہ توحید اللہ الہ الا اللہ شرک وہ شرک کو چھوڑ کے توحید کو اختیار کرتے ہیں بب مار رکھنا ان کے کون اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں اہل کتاب مومنین کے اور بیان ہو رہے ہیں جی بیما سب ایک بلحسن دو تین، اور جب سنتے ہیں لاگ وات اور جب سنتے ہیں لاغو بات وات ہو اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی شرک کی بات غیر اللہ کی پکار کی بات وہ اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آمار تمہارے تمار تمہارے آمار سلام علیکم سلام مراد ہے سلام تم پر لا نبتغ تغل ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے یا ہم جاہلین کا دین نہیں چاہتے جاہلین سے مراد مشرقین ہوں گے ہم مشرقین کا دین نہیں چاہتے ان گلا تہدی من احبتا متعلق ہے جی ولکدر جو ہم نے پیچھے پڑھا ترغیب قرآن تھی اور اہل مکہ سے بات تھی کہ ہم مکے والوں کے لیے برابر احکام بھیجتے رہے یہ اس سے متعلق ہے جی اور تسلی لنبی ہے جی ہم نے مسلسل آیتیں اتاری آپ نے بھی تبلیغ کرنے میں کوئی کوتاحی نہیں کی لیکن میرے پیغمبر ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہے ان لا تحدیم نا ببتا بے شک ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تم پسند کرتا ہے ولاکن اللہ یادی میاں شاہ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بال محتدین ہدایت دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں ان کو بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہدایت دینا تو بڑی دور کی بات ہے کنہوں نے ہدایت پانی ہے ان کو بھی میرے سوا کوئی نہیں جانتا واہ عالم بل اور وہ جانتا ہے ہدایت پہ آنے والوں کو کوئی میرے سوا نہیں جانتا کہ کتنے ہدایت پانی اور کتنے ہدایت نہیں پانی ولجمہور انحا نازلت فی ابی طالب مدارک جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری اجمال مفسرین الا انہا نازلت فی ابی طالب اجمال مسلمون الا انحاء نازلت فی ابی طالب بحر محیط مدارک کشاپ رولمانی ابو طالب حالت قفر میں مرا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا یہ آیت اسی موقع پہ اتری جب نبی پاک پریشان ہوئے کہ یہ ہدایت پہ نہیں آیا تو اللہ نے فرمائی من کو تو پسند کرتا ہے تو ان کو ہدایت دے دے نہ میرے پیغمبر ہدایت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہمارے پاس مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میں میراج والی رات آسمان پہ گیا تو میں نے ابو طالب کو جہنم میں دیکھا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا تھا جس طرح ہنڈیا میں پانی ہو اور اس کے نیچے آگ جلائی جائے تو وہ پانی ابلنے لگتا ہے مسلم کی حدیث مشکل میں ہے اور مسند احمد میں ہے نبی پاک نے فرمایا من قابل منی الکال مت السی ارزت عمی فردا ہا فہ نجات کو قبول چچا نے یہ مسند احمد کی حدیث ہے یہ ساری باتیں موجود ہیں غالب لکھا ہے کہ جب ابو طالب مر گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کو اطلاع دینے کے لیے آئے تو ان لفظوں سے اطلاع دی ان ام کزال ان کا زال تیرا گمراہ چچا بوڑھا مر گیا کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے ابو طالب کا ایمان کھا شو کے علاوہ کئی بریلوی بھی ہیں وہ نہیں ماننے کے لیے تیار وہ چاہتے ہیں کسی حضرت علی کا باپ ہو. کافر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نام حضرت علی کے باپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں دیکھیے اسمائے رجال کی کتابیں آپ دیکھیں مشکات کے آخر میں بھی اسماع رجال کے کچھ برق لگے ہوئے ہیں جو پرانی مشکات ہے میرے پاس ہے اس میں تو وہ سارے راوی موجود ہیں اب میں نے نہیں دیکھی ہے تو مجھے اس میں نظر نہیں آیا ابو طالب کا نام لیکن جو پرانی مشکات ہے میرے پاس ہے اس میں یہ ہے ابو طالب اسمہ عبد و مناف لکھا ملے گا بیٹے کا نام علی ہے چاروں بھائیوں میں دس دس سال کا فاصلہ ہے عمر کا طالب حضرت علی سے تیس سال تقریباً بڑے ہیں مدر میں نبی پاک کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تھا طالب وہاں شاید یہ طالب مارا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنی کنیت میں ابو طالب ورنہ اسمہ عبد مناف نام ان کا کیا ہے عبد مناف مناف ایک بت کا نام ہے عزا کی دا. تو مشرقین اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پہ رکھا کرتے ہیں ابو ابولاب کا کیا نام ہے ابد العزا ابو لہب کا نام ہے ابد العزا ابد منا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا اگر ابو طالب نے ایمان قبول کیا ہوتا تو نبی پاک اس کے شرکیہ نام کو تبدیل کرتے جتنے شرکیہ نام کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے آپ نے ان کا نام بدلا ہے نام دوسرا رکھا ہے کیا نام تھا میں تو نبی پاک نے وہ نام بدلا نہیں عبداللہ تو جو شرکیہ نام ہوتا نبی پاک اس نام کو تبدیل فرماتے تھے اگر ابو طالب نے ایمان قبول کیا ہوتا تو ان کا نام عبد مناف نہیں ہونا چاہیے تھا عبداللہ ہونا چاہیے تھا یا عبد ہونا چاہیے تھا ان کا نام اس بات پہ دلیل ہے کہ انہوں نے ایمان قبولو نہیں قبول ماں کا شکوہ ہے جی اور کہتے ہیں مشرقین مکہ اگر ہم پیروی کریں الہدا ہدایت کی ماں کا تیرے ساتھ نبی اپاک کو کہتے ہیں لطا خطف من ارزنا ہم اچھک لیے جائیں گے اپنے ملک سے چاروں طرف مشرقین ہی مشرقین ہے بھائی یہ طائف مشرقوں کا بھرا ہوا ہے ارد گرد جتنے شہر ہیں گاؤں ہیں کریے ہیں یہ سارے مشرق ہیں یہ سارے قبائل ہمارے دشمن بن جائیں گے اور ہم سب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے میاں ہم تو اچک لیے جائیں گے اولمن مکل جواب شکوا کیا ہم نے نہیں بسایا ان کو کیا ہم نے نہیں ٹھکانہ دیا ان کو حرم میں آمینن جو عمل والا ہے لہیے تو کلے شعین کھینچے چلے آتے ہیں کھینچے چلے آتے ہیں الہیے اس شہر کی طرف پھل ہر قسم کے رز کند روزی ملنا ہماری طرف سے اللہ تعالی فرماتے ہیں پاگلو ابھی تو تم نے ایمان قبول نہیں کیا اور ہماری بات کو نہیں مانا تو ہم نے تمہیں مکے جیسے شہر میں دیا سارے علاقوں کے پھل تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیے اگر تم ایمان قبول کر لو گے ہم تو تم پر اور رہنتے کریں گے ولیکن اکثر ہم لا اکثر لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس نعمت کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ومق تخویف دنیاویہ دنیا بیا متعلق بکوا برائے مشرقی مکہ یہ پچھلے شکوے سے متعلق ہے اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں یعنی آحلہ کریا بستی والے بات رتھ جو اترانے لگے تھے بات رتھ فخر کرنے لگے تھے معیشتہ اپنی خوشحالی پر معیشت گزران روزی جو فخر کرنے لگے تھے اپنی خوشحالی پہ آرے بس دولت ہے پیسہ ہے نوں بس یہ ہیں ان کے گھر من بادم اللہ کلیلا جس میں سکونت نہیں کی گئی ان کے بعد اللہ کلیلاً مگر شاہ و نادر مگر تھوڑے دن برباد ہو گئے وہ گھر وہ کنہ نہ اور ہم ہی آخر کار ان کے وارث ہوں گے وہ مکان ربو کا موہ اور تیرا رب ایسا تو نہیں کہ وہ کھپا دے بستیوں کو نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجتا ہے فی ان کے مرکزی شہر میں اس مرکز میں ایک نبی بھیجتا ہے پہلے یتلو آیاتنا وہ نبی پڑھتا ہے ان کے سامنے ہماری ایتے و ماقل قرآن ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو اللہ وآل وآل وآل مگر اس حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں مشرق ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں ہم نبی بھیجتے ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں پھر ہم ان کو پکڑ لیا کرتے ہیں وہ ماؤتی تم شعین نہ ماننے کی وجہ مال دولت دنیا یہ ترغیب الل ایمان ہو گئی اور تزہید من الدنیا دنیا سے بے رغبتی نہ ماننے کی وجہ کیوں نہیں مانتے اور جو کچھ تمہیں دیا گیا من شیت اس کا مینا میں نے پہلے کر دیا جو کچھ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہمتا دنیا وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے کوٹیاں کاریں مربے دولا زیور بیٹے وزینتوں اور دنیا کی زندگی کی زینتیں ختابتیں گدیاں نظرانیں نذرانے فکیری ہمائند اللہ خیرن اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے اف اللہ عقل کیوں نہیں کرتے ہو دنیا کی چند روزہ زندگی پہ اطراق کے حق کا انکار کر رہے ہو افم وادنہ ہو وادن حسنا کیا پس وہ آدمی جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا وعدہ اچھا فہو فہولا ہے پس وہ ملنے والا ہے اپنے وعدے کو جنت جی مغفرت جنت کیا پس وہ آدمی جس سے ہم نے وعدہ کیا وعدہ اچھا بس وہ ملنے والا ہے اپنے وعدے کو کمم مت نہ ہو یہ آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے جس سے ہم نے نفع دیا دنیا کی زندگی کا اسباب سما ہوا یوم القیامت بن المحظرین پھر وہ قیامت کے دل ہوگا بن المحظرین پیش کیے گئے لوگوں میں سے جو لوگ کٹہرے میں پیش کیے جائیں گے محظرین حاضر کیے جائیں گے ایک بندہ وہ ہے جسے ہم نے دنیا دی مال دیا پیسے دیے دنیا کا اسباب دیا وہ ایمان نہیں لایا اور ہم قیامت کے دن اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے ایک آدمی یہ ہے اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جس سے ہم نے وعدہ کیا وعدہ اچھا جنت کا جس وعدے کو وہ ملنے والا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ادنا اکر رکھنے والا بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے وہ یوم اور جس دن بلائے گا ان کو تخویف اخرویہ ہے تم نے نہ مانا نا دولت پہ مغرور رہے نا تو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا دنیا اور دولت کوئی بری چیز تو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نیمل مالو سال لج السالے نی مل مالو سالے لجول اچھا مال اللہ اچھے بندے کو دیتی تو معلوم ہوتا ہے مال بھی کبھی کبھی سالے ہے شرتے کہ اسے صحیح طریقے سے کمایا جائے حق اور حلال طریقے سے آئے اور پھر اس میں تمام حقوق کا لحاظ کیا جائے غریبوں کا مسکینوں کا زکات اشر فترانہ صدقات خیرات تو یہ مال بڑا اچھا ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن غلط طریقے سے مال کمانا جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے کم تول کے رشوت کے ذریعے سوت کے ذریعے یہ مال کچھ نہیں ہے یا مال کمانا حق پہ پردے ڈال کے حق کو چھپا کے کفر کی تائید کر کے لوگوں کو راضی کر کے مسئلے کو گول مول کر کے تیل لگا کے مدو لو تد ہینو یہ تود ہینو کیا ہے دون ہی سے تو ہے اور دون کسے کہتے ودو لو تد ہینو فین مسئلے کو تیل لگائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو سارے راضی ہو جائے اس طریقے سے جو مال کمانا ہے اور پھر اس مال کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ لانت ہے اس سے بچیے گا بھوک برداشت کر لیجیے سوکھی روٹی کھانی برداشت کر لیجیے لیکن ایسی مرغن غذائیں اور ایسے اچھے کمرے اور اچھی سواریاں یہ لانتیں حق کو چھپا کے اگر حاصل ہوں یا مدرسے کے پیسے کھا کے اگر حاصل ہوں مدرسے کے پیسے کھائے جائیں کا مال کھایا جائے کھا کپڑے پہن کے بغیر نکلے نہیں زکاتے پیسے تکبر پہ اور استری اس ہوئے کپڑے پہننے پہ اور ان کار کارے رکھنے لانا تھا بندہ نہ پہنے جو مر جائے گا کوئی بندہ اتنے بے خوف ہیں کہیں مدرسے چلانے والے میں جا رہا تھا تو سفر پہ ایک اور مولانا میرے ساتھ تھے تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اس وقت میرے پاس اپنی گاڑی ہوتی میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا لیکن میری گاڑی بھی ساتھ ساتھ جا رہی تھی کہ میں نے وہاں سے پھر واپس آنا تھا انہوں نے کہیں اور جانا تھا ایک پٹرول پمپ پہ رکے ڈیزل ڈلوانے کے وہاں ڈیزل جو ڈلوایا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو بلا کے پانچ سو روپئے لیے بھائی یہ ڈیزل ڈلوایا. تو میں نے ان مولانا سے کہا کہ مولانا ڈیزل بڑا مہنگا ہو گا. اس وقت تھا تقریباً تیس روپے اس وقت تقریباً اٹھائیس تیس تھا میں نے کہا مولانا ڈیزل بڑا مہنگا ہو گا. مجھے کہتے ہیں ہاں ساڑھے پانچ سو باہمی سو روپئے لیٹر ہو جائے اسی کوئی اپنے کو دینا چندہ کرنا سے ایک بندہ کھائے نا تو تھوڑا سا ڈرے اللہ ڈنڈا چڑھنا تھوڑا سا ڈرے بندہ بھائی شکنجا چڑھنا کہ سڈے پاسو بے سو روپے ہو جائے جی اصل جی میں چندہ کرنا ہے اور اس چندے کے پیسے میں سے دینا ہے لانت ہے اور کمال ہے طالب علموں کے نام پہ اکٹھے کر دے خود مرگن کے دائیں کھانی طالب علم دال کمانی حد ہو گئی ہے بھائی جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے انہیں بےچارے نو دال اور خود ان کے پاس پنکھے نہیں ہیں گھروں میں ایئر کنڈیشن یہ مدرسیا دے محتمیم جنت ٹر گئے نا اللہ دی کسا میں بڑیا بنیا بھاج کے جنتیں جوار گئی بڑے بندوں نے بخشا جانا ہے اگر یہ بخشے گئے تو یہ ہمیشہ خیال کیا کریں یار آپ کو سمجھا رہا ہوں دنیا بالکل کچھ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اس سے دل نہ لگایا کرے محبت نہ کیا کرے آ جائے تو بڑی ہے اے, ٹھیک ہے آ ہے لیکن اس سے محبت کرنی دل میں بٹھا لینا ایسے ایسے مولوی فکر آخرت پہ تقریر کریں سورا مجمع روئے سورا مجمع خود پیسے سود پہ رکھے ہوئے نام بتا دوں آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل بڑی قبر پہ تقریر کرتے ہیں جناب مرنا ہے اندھیری رات ہے قبر اندھیری ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے منکر نکیر نے آنا ہے تو مجھے ملتان کے دوستوں نے بتایا کہ سود پہ پیسے بینک میں رکھے تو وہ مینیجر جو ہیں بینک والے وہ تو کمپیوٹر پہ نکالتے ہیں نا حصے تو وہ منیجر کہتا ہے میں مولانا پہ حیران ہو گیا ہوں کہ جب میں کہتا تھا اتنا بڑے وہ آدھے نہیں جناب اتنا بڑے اپنا حساب کے لگاتے تھے اپنا حساب پھر وہ مول تھے مرے تو مرے کیسے کسی بندے کو سود پہ پیسے دیے اے ویس پی لاکھ روپے پڑ میں ہر مہینے وی ہزار دیں وہ بندہ بیس لاکھ روپے لے کے نس گیا گئے مور چوران صاحب وہ بیس لاکھ کے غم میں اِنَّا وَإِنَّا محبت ہوتی ہے نا دولت کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو پھر بیس لاکھ گئے تو مول نہ گئے بالکل آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے میری گاڑی آٹھ لاکھ روپے کی تھی جو ڈاکو نے مجھ سے چھین لی خدا کی قسم میرے دل پہ جوں بھی نہیں دیں گی نہیں کہ بھائی وہ آٹھ لاکھ کا نقصان ہو گیا جی وہ مصیبت پہ گئی جی بڑے پیسے سال دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اور اللہ جب اور دے گا اس سے بہتر دے سکتا اس سے کوئی بہی نہیں دل نہ لگایا کرے دولت آئے تو اچھی بات ہے اس سے میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن اس کو دل میں نہ بتائیں دل سے باہر باہر رکھیں اس کو ایسی محبت نہ کرے بھائی پھر بندہ سود کھانے لگ جائے جھوٹ بولنے لگ جائے حق پہ پردے ڈالنے لگ جائے یہاں سے مر رہے ہیں یہاں سے مر رہے ہیں اور سرمایہ داروں کے وزن کرنے لگ جائے ان کے پیچھے چودھری جی حضرت صاحب ایتھے باؤ جی, ایتھے جی ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا یہ چودھریوں سرداروں دولت مندوں کے پیچھے علماء کا کام نہیں ہوتا بھاگنا نہیں مدرسہ چلتا ہے چلے نہیں چلتا نہ چلے آ, اللہ آخیا بھی چار سو تالب علم رکھو پچاس رکھ لو ساٹھ رکھ لو تیس رکھ لو کوئی خدا نہیں تھا پانچ سو رکھو اور زلی رو منہ ٹیڑا کرتے رہو ایک ایک کے دروازے پہ جاؤ جی تھانوی کوئی دینا جی سانوی کوئی دینا کیوں بالکل نہیں اپنی جو خود داری ہے عالم کو وہ قائم رکھنی چاہیے اور دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے کتن بالکل دنیا سے منہ موڑ لیجیے یہ ہاتھ کی میل ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ حق کی خدمت کیجئے حضرت شاہ القرآن رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حق بیان کیجئے دولت تو تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کے بھاگتی رہے گی پیچھے پھرے گی پیچھے ہم نے پھر اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ دولت پیچھے پھرتی ہے پھر. دولت مند پیچھے پھرتی. دولت والے بھی پیچھے پھرتے اور دولت بھی اس آدمی کے پیچھے پھرتی ہے جو حق بیان کرتا ہے قرآن بیان کرتا ہے توحید بیان کرتا ہے پردے نہیں ڈالتا ہے دولت اس کے پیچھے بھاگا کرتی ہے یہ کچھ نہیں ہے دولت وَيَوْمَ <اُخْرَبِيَّة> اللہ کرے آپ کو میری باتیں سمجھ آتی لیکن ہے مشکل یہ کام بڑا پیسہ جو ہے نا یہ بڑا میٹھا بڑا ہے یہ اس سے جان چھڑانی مشکل پڑی جب ایک آ کے دیتا ہے نا چودھری پانچ دس ہزار روپے اور بندہ کاٹتا ہے رسید جزاک اللہ احسن عطیب الجا اکمال جزا سودا بلیک میلر وہ بلیک میلر جزاک اللہ مفتی رشید احمدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیڑا مولوی رسید کٹ کے جزاک اللہ کے نہ ورنہ تو اس میں جزاک اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کیوں اس نے کوئی احسان کیا میں نے ذمہ داری لی ہے میاں وہ تو ذمہ داری دوپہر نکل گیا پیسے دے چھ لاکھ روپیہ یہ میرے لاکھ روپے زکاط ہے جی خرچ کرو اب ذمہ داری کس پہ آ گئی اس کی ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں جزاک اللہ کس کو کہنا چاہیے تھا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جزاک اللہ مولنا آپ نے میری ذمہ داری سیل کر دی اور آپ نے ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری تو مجھ پہ آ گئی ہے تو جزاک اللہ تو اس کو کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہنے کے جزاک اللہ میں کہہ رہا ہوں تو لگتا ہے بھی دال میں کچھ کالا کالا سودے کے بہانے جو اسے سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا وہ یوما تخویف اخریا اور جس دن بلائے گا ان کو پکارے گا ان کو پھر کہے گا شرک شرکائی کہاں ہیں میرے شریک اللہ تم جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں لجپال ہیں دستگیر ہیں گاؤں ہیں کرنیا بھرنیاں والے ہیں کہاں ہیں وہ قال اللہ حق کا کہیں گے وہ لوگ جن پہ ثابت ہو گیا ہے القول قول العذاب عذاب کا کلمہ کہیں گے وہ لوگ جن پہ ثابت ہو گئی ہے عذاب والی بات مراد مشرق پیر ہے اور پیشوائج گدی گدی نشین ان کے خطیب بڑے بڑے کال اللہ حق کا علیم القول سے مراد پیر ہے مشرق پیر ربنا اے ہمارے رب ہا ہاں اولا اغوئی یہ ہیں ہمارے مرید جن کو ہم نے بہکایا اغوئی نہ کما گوئی ہم نے ان کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم گمراہ کے کما کاف تال ان کو ہم نے گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے تبرانہ علی ہم ان سے بیز بیزار ہو کر تبرانہ ہم ان سے بیزار ہو کر علیکا تیئی طرح متوجہ ہوتے ہیں ہم بریو ذمہ ہیں ماں کان یا گون نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرتے بل یعبدون گدون بلکہ یہ عبادت کرتے تھے اپنی خواہشات کی وکیلا اور کہا جائے گا مشرکوں کو کہا جائے گا ادو بلاؤ شرکاکم اپنے شریکوں کو نیک بزرگ مراد ہے جی بلاؤ شیخ ابد الزرت جی کو اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو عذاب کو دیکھ کر کہیں گے لو کانو یا کاش کہ وہ ہدایت پہ ہوتے مشرق نہ ہوتے آج یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا عَجَبْتُمُ تم نے کیا جواب دیا تھا میرے رسولوں کو؟ کیسے مانا تھا میرے نبیوں کو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ پس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں دہشت کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا اندھی ہو جائیں گی گم ہو جائیں گی بس گم ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے بشارت جس نے توبہ کی شرک سے ایمان لایا عمل کیے نیک فا بس ہو سکتا ہے کہ وہ ہو مفلین میں سے اصح امید کے معنی میں نہیں یقین کے معنی میں رب و کا یخ لو و یختار دعو توحید پر پہلی اکلی دلیل جس مسئلہ توحید کے لیے مسائب آ رہے ہیں دکھ آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بہادری کے ساتھ پہنچاؤ اس مسئلہ توحید پر پہلی اکلی دلیل رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ یختارو اور مختار ہے ماکان الحمد الخیارا نہیں ہے ان کے معبودوں کے پاس کچھ اختیار سبحان ن اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے مَا <سُدُورُهُم> دوسری اقلی دلیل اور رب تیرا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ان کے سینے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں پہلی اکلی دلیل ہما کن اللہ ہے ربو کا یخلوں کو ما یشا یختا دوسری اکلی دلیل ہما دام اللہ ہے سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے واہو اللہ اللہ اللہ سبرا <سَمْرَى> دونوں دلیلوں کا سمرا اور وہی اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ کے لیے دو سفتوں کا ہونا ضروری ہے ہمہ کن ہونا ہمہ دان ہونا ان دو سفتوں کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو وہ عبادت بنتا ہے یہاں اللہ نے دو سفتوں کا ذکر کیا اور پھر نتیجے کے طوریسریل اطراف میرے پیغمبر کہہ دے بھلا دیکھو تم اگر کر دے اللہ تم پر رات سرمدن ہمیشہ الا یوم القیامہ قیامت کے دن تک دن چڑھے ہی نہ من علا غیر اللہ کون الہ ہے اللہ کے سوا یاتیکم کمبے زیا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی دن لے آئے افلا تسمعون اور سنتے کیوں نہیں ہو اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ پیغمبر کہ اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات تسکن فی جس میں تم آرام کرو افلا تم سے رو دیکھتے کیوں نہیں ہو اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے معبودوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں سب کچھ اختیار اللہ کا ہے بمن رحمتی ہی دلی لکلی پانچویں اور محض اپنی رحمت سے اور محض اپنی رحمت سے اس نے کر دیا تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی لے تسکنو فی ایف تاکہ تم آرام پکڑو دن میں والے تب تاکہ تم تلاش کروار جی کرو اور جس دن ان کو بلائے گا وہ کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے متعلق تم بڑے گمان کیا کرتے تھے بڑے دعوے کیا کرتے تھے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے مصیبتوں میں کام آتے ہیں وہ اور ہم الگ کر لیں گے من کل امت, ان ہر امت میں سے کہ اس نے دعوت کا حق ادا کیا تھا اور کافروں کے خلاف گواہی دے گا کہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تھا پکولنا پھر ہم کہیں گے ہاتھوں بلہ نا اے فروخت لے او اپنی دلیل برات کی لے او اپنی دلیل جواز شرک کی بس وہ جان لیں گے ان الحق اللہ کہ بے شک حق اللہ کے لیے ہے حق اتو توحید عبادت و پکار کا حق اللہ کے لیے ہے کلوحیت کا حق اللہ کے لیے ہے بزلانختر گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے ان کی رب موڑتا نہیں یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں یہ جتنی باتیں وہ گھڑا کرتے تھے سب ختم ہو جائیں گے ان نکارونا تخویف دنیا کا نمونہ جی تعلق کس سے ہے جی بماتی تم من شیئن متا الحت دنیا اس سے تعلق ہے جی دنیا کی نا کو بیان کرنا مقصود ہے دنیا کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا مل جائے کوئی بڑا بندہ بن جاتا ہے وہ ناکارون بے شک قارون تھا موسا کی قوم سے حضرت موسا کا حقیقی چچا چجد دار بھائی تھا جی منافق تھا اور حضرت موسا کے ساتھ دریا سے پار ہوا تھا بغا علیہم پھر وہ شرارت کرنے لگا علیہم بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر تادی کرنے لگا ہو من القلوس اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے اتنے مفاد آؤ کہ ان خزانوں کی پونجیاں لتن اٹھاتی تھی بن ایک جماعت الح طاقت والی اسبا تین سے دس آدمیوں تک اطلاق ہوتا ہے مفات جمع مفت کی مفت چابی مفت مفتغن کی بمینا خزانہ کچھ علماء نے یہ میں بھی کیا کہ اس کے خزانے ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی نہیں خزانے اتنے اذ جب کہا اس سے اس کی قوم نے لاتف رہ اترایا نہ کر بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو وب تگے اور طلب کر وب تل وب تگے تلاش کر سیما آ تک آتا اللہ اس مال و دولت میں جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے اس میں تلاش کر کیا ادار آخراہ آخرت کے گھر کو تلاش کر ولا تنسب کم دنیا اور نہ بھول اپنے حصے کو ان دنیا دنیا سے یعنی ایمان والا حصہ دنیا میں عمل صالح کر وہ اور غریبوں کے ساتھ نیکی کر کما آسن اللہ علیہ اس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے خزانہ دے کے ولا تبغل فساد اور نہ تلاش کر نہ خواہش کر فساد کی زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلا ان اللہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو کالا تو جواب میں قارون کہنے لگا ان نما اوتی تلا علم اس میں اللہ کا کیا احسان ہوا کما صن اللہ علیہ کا بے شک مجھے دیا گیا ہے وہ خزانہ اللہ علم ایک ہنر کی وجہ سے ہندی جو میرے پاس ہے کچھ لوگوں نے یہاں علم سے مراد لیا ہے علم کی میاں علم کی رول مانی نے بھی لکھا سونا بنانے کا علم یا تجارت کے گر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا ہے میرے پاس ہنر ہے کمانے کا اس میں الگ کیا احسان ہوا آوالم یا لم کیا وہ نہیں جانتا تو ریت کے یا وہ نہیں جانتا اخبار متواترہ سن کے پیچھے جو خبریں آ رہی ہیں بے شک اللہ نے ہلاک کی اس سے پہلے من القرون کئی قومیں من, من ہو و اشد من ہو جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں و اکثر جمعن اور دو جمع کرنے میں اکثر و زیادہ تھی اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا یہ نہیں جانتا بلا یو سالو انجنوب اور نہیں پوچھا جائے گا المجرمون مجرموں سے مشرقین سے انجنوب ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بل ید خلون یدھ خلون نارا بغیر حساب بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان سے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ہابے تام آلو فلالو کی مد ودنا حضرت صاحب کہتے ہیں ولا یو سالو ایس دنیا دنیا میں جب انہیں عذاب دیا جائے گا نا تو مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا تھا تم نے یو رفل مجرمون بے سی مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے پخرج علاقوں میں الغرد ایک دن قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے فی سینت ہی اپنی ٹھاٹ میں حضرت دھان تھانوی مانا کرتے ہیں اپنی ٹھاٹھ میں ہو گھوڑے ہیں ہاتھی ہیں زرک برک لباس ہیں نوکر ہیں قال الزین جریدون الحیات الدنیا کہا ان لوگوں نے جو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی لبھے لوگ لے دنیا, دنیا کی زندگی آنے والے اس نے دیکھا نا او گھوڑے اونٹ ہیں ہاتھی ہیں زرک برک لباس ہیں نوکر ہیں کشاکے ہیں زیور ہیں یا لئی تلنا کاش کے ہمیں بھی ملتا جو دیا گیا کاروں کو ہاں ایسے ہاتھی ہمارے پاس بھی ہوتے اس طرح کی کاریں ہمارے پاس بھی ہوتی اس طرح کے محل ہمارے پاس بھی ہوتے یہ کا علم دیا جا رہا ہے اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا ویلکم پر افسوس ہے اللہ, اللہ کا دیا ہوا بدلا خیرن بہتر ہے لے کہا کس کی ریس کر رہے ہو کیا اردو کر رہے ہو کارون جیسا ہمیں بھی ملتا اللہ کے پاس جو بدلا ہے نا ایمان کا اور آمال سالیہ کا وہ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے پھر ہم نے دھنسا دیا کارون کو اور اس کے گھر کو بھی الرزا زمین میں من پھر نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت کوئی جتھا من دون جنسرون جو اس کی مدد کرتے اللہ کے مقابلے میں وما کان امین المنترین اور وہ خود بھی نہیں تھا انتقام لینے والا ہم نے زندہ خزانے اور گھروں سمیت زمین میں دفن کر دی وہ اصبہ اللہ دینا اور صبح کی ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی تھی اس کی جگہ کی بل سے کل سے مراد کل نہیں ہے بلکہ مطلب کہ پہلے قریب مراد ہے جنہوں نے تمنا کی تھی ہائے ہمیں بھی اسی طرح ملتا جس طرح کارون کو ملا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ دھنسا گیا ہے تو کیا صبح کس طرح کی یقون کہنے لگے ارے افسوس حقیقی بات یہ ہے ارے افسوس حقیقی بات یہ ہے اللہ فراہ کرتا ہے روزی جس کے لیے جاتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے لولا ام اللہ ہو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے احسان کیا ہم پہ تو ہمیں بھی دھسا دیتا وہی کافر لوگ جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتے تخویف کا ایک نمونہ پیش کیا دنیا کچھ نہیں ہے دنیا کا مال کچھ نہیں ہے دنیا کی جائیداد کچھ نہیں ہیں اصل چیز ایمان ہے اور آمال سالے ہے تلکرہ بشارت بھی ہے جی اور ترغیب المان بھی ہے جی اور سورت کے آخر میں چھ امور ایسے ہیں جن میں نبی اکرم اور حضرت موسا کے درمیان مماثلت مشابہت ہو رہی ہے بالکل وہی چھ امور اللہ دورانے لگے ہیں نبی پاک کے لیے جو اللہ نے بیان کیے تھے حضرت موسا کے لیے یہاں حضرت کے قرآن فہمی کی داد دینی پڑتی ہے پتہ نہیں کسی تفسیروں میں ہو یا نہ ہو, ہماری نظر سے نہیں گزر کسی نے آج تک نہیں لکھا یہ چھ امور اللہ آخر میں بیان کریں گے نبی پاک کے لیے اور ان کا تعلق ہوگا ان چھ امور سے جو اللہ نے بیان کیے ہیں حضرت موسا کے بارے میں تلکدار وہ گھر ہے آکرت کا نہ جلوہ ہم مخصوص کرے اس گھر کو للذین ان لوگوں کے لیے لایوری دونا الرض جو نہیں چاہتے سرکشی کرنا زمین میں ان نہ پھر آؤنا اللہ فل ارض امر اول کی. امر اول کیا تھا ان نہ پھر آؤنا اللہ فیرون نے زمین میں سرکشی کی نبی پاک کے لیے امر اول جی بالکل اسی کو دہرایا جا رہا ہے جو نہیں چاہتے سرکشی کرنا زمین میں ولا فسادن اور فساد بھی نہیں چاہتے بت المتقین اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے منجابل حسنت جو لایا ایک نے کی فلاح خیلو مینا اس کو ملے گا بہتر اس سے جنت ومن سیاح اور جو لایا ایک برائی فلاح السیات بس نہیں بدلا دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے علامہ کانو یا ملون مگر جو تھے وہ عمل کرتے برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا اچھائی کا بدلہ بہتر سے بہتر ملے گا انضرآن لاد علامات بے شک وہ اللہ جس نے فرض کیا تجھ پہ القرآن تبلیغ القرآن ہے. بے شک وہ اللہ جس نے پہ قرآن کی تبلیغ فرض کی یا فرض آ بینا نازالا انزال بے شک وہ اللہ جس نے اتارا تجھ پہ قرآن لرادو کا علامات وہ تجھے لوٹا کے لائے گا مادل ہرنے والی جگہ پہ مکہ مراد ہے جی ماس سے مراد کیا ہے مکہ انارات دور ہو الا کے امرے ڈوم جی حضرت موسا علیہ السلام کے کی مطالعے کیا کہا انارئی کے ہم لوٹائیں گے اس کو تیری جانب یہاں نبی پاک کے لیے کہا میرے پیغمبر ہم بھی تجھے لوٹا کے لائیں گے مکے کی طرف جس طرح موسا کو لوٹا کے لائے تھے ماں کی طرف قربی عالم منجابل ہدا امر پنجم جی یہاں تیسرا امر ہے اور پنجم امر جو گزرا ہے پانچواں امر السلام کے قصے میں اس کو دہرایا جا رہا ہے کہہ دے میرے پیغمبر میرا رب بہتر جانتا ہے کون لایا ہے ہدایت اور کون ہے کھلی گمرائی میں یہ حضرت موسا کے قصے میں امرے پنجم تھا جی خامس کالا موسا ربی عالمو بے منجا بل ہدا و ماکرجو کو تو امید نہیں تھی ارقا الیکل کتاب ہو کہ نازل کی جائے گی تیری طرف کتاب اللہ من رب مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے سلیم امر سو حضرت موسا کے قصے میں امر سوم تھا جی اور کرنے والے ہیں اس کو رسول جس موسا کو صندوق میں ڈال رہی ہے اور صندوق پانی کے حوالے کر رہی ہے اس کو رسول بنا دیں گے ہاں میرے پیغمبر تجھے بھی تو کبھی امید نہیں تھی کہ تجھ پر قرآن اترا جائے گا مگر ہم نے رحمت کی آپ کو نبی بنا دیا حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں آپ کو مکے میں دوبارہ لانا میرے پیغمبر یہ کوئی بعید ذکل بات ہے آپ کو تو کبھی یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مجھ پہ قرآن جیسی نعمت اترے گی تو جو اللہ قرآن جیسی نعمت آپ پہ اتار سکتا ہے وہ دوبارہ آپ کو مکے میں لانے پر قادر فلا میرے پیغمبر پس نہ ہو مددگار کافروں کے لیے ولا آیات اللہ وہ تجھے روک نہ دیں اللہ کی سے بعد اس بات کے کہ وہ تیری طرف اتاری گئیں ربک اور بلا عبادت ربیک اور مت ہو میں سے الخطاب والمراد تو خطاب نبی پاک سے ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے ولا آخر خلاصہ سورت مت پکار اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو لا الہ الا اللہ ششم, ششم سادس وہو اللہ لا الہ الا اللہ یہاں امرے سادس کو دوہرایا لا الہ الا اللہ سوا کوئی الہ نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں کلو شعین ہال ہر چیز فنا ہونے والی ہے اللہ وجہہو اے ذات مگر اس کی ذات باقی رہنے والی ہے لہ الحکم حکم بھی اسی کا چلتا ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو قیامت کا مالک بھی وہی حکم بھی اسی کا بکا بھی اسی کے لیے تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ لا الہ الا اللہ اللہ قرآن دیاں دیا وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راہوی مکیندہ توحید پہ جب اللہ اس کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ اس سورت کو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں تو توحید پہ آ کے کرتے ربط سورت انکبوت با سورت قصص دعو تبارک پہ فرقان میں اکلی دلائل شو میں نقلی دلائل نمل میں دو علتیں قصص میں تشی لن اب ان میں تشریح للمؤمنین سورت فرقان سے ایک نیا مضمون شروع کیا برکات دہندہ اللہ ہے اسی کو پکارو اس کے لیے فرقان میں اقلی دلیلیں شعرا میں نقلی دلیلیں نمل میں دو علتیں متصرف الامور اللہ ہے عالم الغیب اللہ ہے اور قصص میں تشجیل لن نبی, نبی پاک کو کہا جا رہا ہے بوسا کی طرح بہادر ہو کے پہنچائیے مسائب آئیں گے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اب سورت ان میں تشجیل لن مومنوں سے کہا جائے گا اس مسئلے کے ماننے کے بعد تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی دکھ آئیں گے پریشانیاں آئیں گی پرکھا جائے گا آزمائش کی جائے گی تھوک بجا کے دیکھا جائے گا کتنے پانی چوک دعویٰ جو کرتے ہو کہ ہم موبائل ہیں اور توحید کو مانتے ہیں تو ہم تمہیں ٹھوک بجا کے دیکھیں گے آزمائشیں آئیں گی لہذا مضبوط رہنا ہے اور خندہ پیشانی سے ثابت قدم رہ کے اس دعوے کو ماننا ہے تو مختصر طور پہ آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے قصص میں تشگی لن نبی اور ان کبوت میں تشجیل اس کو آپ نے پھیلا لینا ہے جتنا مرضی پھیلا کے اس کو بیان کرتے ہیں خلاصہ سورت کے دو دعوے ہوں گے پہلا توحید کی وجہ سے مسائب آئیں گے دوسرا مشرقین ہماری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے کتنے دعوے جی دو پہلا دعو مسئلہ توحید کے لیے موحدین پہ مومنین پہ مصائب آئیں گے آزمائشیں آئیں گی دوسرا دعوی مشرقین مخالفین ہمارے عذاب سے ہماری پکڑ سے اور ہماری گرفت سے بچ نہیں سکیں گے ساتھ کس سے بیان ہوں گے انبیاء کے سات قصے دونوں دعووں سے متعلق ہوں گے جی پہلے تین قصے پہلے دعوے سے اور بعد کے چار قصے دوسرے دعوے سے نبیوں کے کسے ہوں گے یہ میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر وہ تین نبی جن کے کس سے پہلے دعوے سے متعلق ہوں گے یہاں خلاصے میں آپ ان کو لکھ لیں گے فیل میں, میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا آپ وہ پڑھتے چلے جائیں گے تو لکھتے چلے جائیں گے ایک مرکزی دعویٰ ہوگا دعویٰ توحید اللہ کے سوا کوئی کارساز اور برکات دہندہ نہیں پھر اس دعوے توحید کے لیے چار اکلی دلائل ایک دلیل نقلی دو دلیل وحی ایک امر مسلح نماز کا ذکر ہوگا جی ہاں جی سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے تشگی لومنی مومنوں کو یہ کہا جائے گا کہ تم پر بھی مسائب آئیں گے صرف نبی پر نہیں زمائشیں آئیں گی تمہیں پرکھا جائے گا لہذا ثابت قدم رہنا ہے اور خندہ پیشانی سے مسائب کو برداشت کرنا ہے سورت کے دو دعوے پہلا دعوی مسلمانوں مواہدوں تم پر اس مسئلہ توحید کے ماننے کی وجہ سے مسائب اور آزمائشیں آئیں گی دوسرا دعوی اے مشرقین میری گرفت سے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو سات قصے بیان ہوں گے پہلے تین قصے پہلے دعوے کے ساتھ متعلق لیکن لیکن بتبا پہلے تین قصوں سے دوسرا دعوی بھی ثابت ہو رہا ہوگا بتبا پہلے تین قصے پہلے دعوے سے لیکن بتبا دوسرے دعوے سے بھی تعلق ہوگا اور باقی کے چار قصے دوسرے دعوے سے متعلق ہوں گے مشرقین ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے ایک دعوی دعوے ایک نقلی دلیل دو اور ان کیا سمجھا ہے لوگوں نے علم کیا سمجھا ہے لوگوں نے یترکو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایترقو من یقولو کیا سمجھا ہے لوگوں نے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے لَا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کیا ایمان لے آئے بس کافی ہے نئے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا ولاکد فتن الینا من قبل بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو من قبل جو ان سے پہلے گزرے ہجرت سے مصائب سے مشکلات سے جنگوں سے فرائض واجبات کے ذریعے فلا من اللہ الدینہ صدا علت ہے جی ابتلاح کی آزمائش کی علت بیان ہو رہی ہے کیوں پرکھیں گے پس اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا یعنی دعو توحید میں سچے ہوئے ولایا اور تاکہ اللہ جان لے جھوٹوں کو علم بمینا ظہور جی یعنی اللہ ظاہر کرتے جی خاضر نے لکھا جی ورنہ تو اللہ پہلے بھی جانتا ہے علم ب مینا ظہور یہ وجہ ہے آزمائش کی ہم کیوں پرکھیں گے پتہ چلے کہ دعوے توحید میں سچے کون ہیں اور دعوے توحید میں جھوٹے کون ہیں ام ہسب الملون سیاحت کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے برے انواؤ شرک مدارک نے لکھا ہے سیات انواؤ شرک طرح طرح کا شرک کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں عمل برے برے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یہ کیا ہے دوسرا دعوی وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے, جائیں گے؟ ساما یا کم بڑا غلط اور برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو بڑا برا فیصلہ ہے ان کا دو دعوے ہو گئے جو. اور پہلے دعوے کی علت بھی ہو گئی اللہ کیوں اوپر گا تاکہ اللہ کھوٹے کھرے کو الگ الگ کر دے من کانا لکھا اللہ متحلک دعوے اول جی بشارت ہے جی اور اس آیت کا تعلق پہلے دعوے سے ہے جو کوئی ہے امیدوار اللہ کی ملاقات کا اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو اسے مسائب اور آزمائشوں میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں عَجَلَ اللَّهِ اللہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے اور وہ وعدہ آ گیا تو سارے غم ٹل جائیں گے یہ مطلب ہے اللہ کے پاس تو ثواب ہے اور بدلہ ہے وہیو اور وہ سننے والا ہے مجاہدہ قولی کو الم وہ جاننے والا ہے مجاہدہ فیلی کو جو تم کوشش کرو گے کولی فیلی وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے وہ منجاحدہ اور جس نے کوشش کی یعنی مشقت اٹھائی اے حمل المشقت لداوا مثلاً کل ہجرت مشقت مغفرت کر دے گا اعلی درجے دے گا بے شک اللہ بے پرواہ جہان والوں سے آمنو الصالحات لے نفسی ہی کا بیان ہے جی بشارت میں داخل ہے جی جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک ہم ہٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم بدلے میں دیں گے ان کو اچھا اچھا بدلہ ان کے امال کا وبص نل انسان متعلق بداو اول جی کیسے اے مومنو جس دعوے توحید کے لیے مصیبتیں اور آزمائشیں اٹھانی ہیں وہ اتنا اونچا دعویٰ ہے کہ اگر اس کے خلاف والدین بھی مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی اس طرح تھا لوگوں کا پہلے دعوے اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے لیکی کرنے کا و انجاہ دا کا اور اگر وہ تجھے مجبور کرے کہ تم شریک بنائے میرے ساتھ ان کو جن کی مابودیت کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں فلا تو ماں باپ کا یہ کہا نہیں ماننا الائی الائی جو میری طرف لوٹ کے آنا ہے تم کو میں تم کو بتاؤں گا جو تم کرتے رہے آمن بشارت جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک ہم داخل کریں گے ان کو کار لوگوں میں ومن الناس من نزلت نظلت فلمفقین کرتبی لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر پیدا فل فل ای فی سبیل اللہ علمانی پھر جب اس کو ستایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں دکھ آئے فتنا فتنہ سے تو بنا لیتا ہے لوگوں کے ستانے کو کا عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے برابر اور گھبرا گیا ایمان کا دعوی اور مصاحب پہ گھبرانا والا انجا نسروں مزب اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے کیا فتح مل جائے مال غنیمت مل جائے عزتیں مل جائے لکو لکول تو کہنے لگے ان جی ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا حصہ بھی کٹو نا پھر وہ یوں کہنے لگتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے آوالی صلی اللہ کیا نہیں جانتا کیا اللہ نہیں کیا نہیں ہے اللہ زیادہ جاننے والا جو کچھ عالمین کے سینوں میں جہان والوں کے سینوں میں وہ اللہ نہیں جانتا جانتا ہے کہ تم کتنے مومن ہو لمن اللہ اللہ حکمت مسائب البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور البتہ معلوم کرے گا منافقوں کو علم بمینا ضہور علم بمینا المجازات بدلہ دے گا ایمان والوں کو بھی اللہ بدلہ دے گا منافقوں کو بھی اللہ بدلہ دے گا. علم مجا داد و کال اللہ کا کہتے ہیں کافر ایمان والوں کو پیروی کرو ہمارے رستے کی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ آ جاؤ ول خطا ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو تھی آؤ تو صحیح سارے نام اگر اس کی وجہ سے تمہیں عذاب ہو گیا نا تو ہم اٹھائیں گے وہ ماں ہوں بے حامل اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے منشی کچھ بھی ان لاز پرلے درجے کے جھوٹے ہیں البتہ اٹھائیں گے اصکال اپنے بوجھ و اصکالن ماں اص اور اپنے بوجھوں کے علاوہ کچھ اور بوجھ بھی ایک اپنے گناہوں کا بوجھ دوسرا لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور البتا پوچھا جائے گا قیامت کے دن اممہ وہ جو کھڑا کرتے تھے بنایا کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سے ارسلنا السلام علا قومی دونوں دعوے ہو گئے جی مسائب آئیں گے صبر کرنا مشرقین ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے کچھ آیتی اللہ نے پہلے دعوے سے متعلق بیان کیجیے ولاکت السلنا لوہن علاقوں میں ہی قصہ اول متعلق اول اولبا بداو دو تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف پھر وہ ٹھہرے ان میں ہزار سال اللہ خمسینہ آمن مگر پچاس برس کم ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال اللہ کی توحید بیان کیا اور آزمائشوں اور مصیبتوں کا شکار رہے تو آخر پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے یہ ہے جی بتبا دوسرے دعوے سے متعلق یعنی تھے مشرقی اور وہ تھے مشرق ابن عباد پھر ہم نے بچا لیا لو کو صحابت کشتی والوں کو اور ہم نے کیا اس واقعہ کو آیتن نشانی جہان والوں کے لیے وہ ابراہیم اط کال قومی ثانی حضرت ابراہیم متعلق دعو اول آزمائشیں آتی ہیں مصیبتیں آئیں گی دکھ آئیں گے اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اللہ کی عبادت کرو بتگو ہو اور بچو اس سے اے منشرک یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو انما تا بدونما بے شک تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا بتوں کو تخل افقا اور کرتے ہو افقن جھوٹ ان تا بے شک جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ہیں تمہارے لیے رزق کے پپ تکو اند اللہ رض تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق جن کو تم پکارتے اور پوچھتے ہو وہ تمہارے روزی کے مالک ہیں اسی کی عبادت کرو خالد رو لہو اور اسی کے لیے شکر ادا کروہید کو مان کر لے کے ان و... تکو سے لے کے آیت نمبر تیئیس تک یا تو حضرت ابراہیم ہی کا کلام ہے جو یہ جو حضرت ابراہیم کی تقریر جاری ہے یہی ہے یا یہ جملہ ہے اور نبی پاک اور آپ کی امت کا حال بیانور آئے بہن تو قزے بو اور اے میرے پیغمبر اگر وہ تیری تقدیب کرتے ہیں مشرقی مکہ تو کوئی پرواہ نہ کر زب بس تحقیق تقزیب کی کچھ بھی نہیں بگڑا اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچانا کے منوانا پیغمبر کا کام نہیں اوللم یارو کیا وہ نہیں دیکھتے کس طرح آغاز کرتا ہے اللہ پیدا کرنے کا, کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ پیدا کرنے کی میرے پیغمبر چلو پھرو زمین میں دیکھو کئی فا بادال خلقا کس طرح ابتدا کی اس نے مخلوق کی پھر اللہ یون شیون نشا تل آخرت پیدا فرمائے گا دوسری بار ان کو کہے زمین میں چلو پھرو اور طرح طرح کی مخلوق کو دیکھو ان کی اقسام کو دیکھو کوئی حساب ہی نہیں ہے جن سے مختلف ہو شکلیں مختلف رنگ مختلف ہو زبان مختلف مختلف و تمدل مختلف ان کیسی کیسی اللہ ہر چیز رحم کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے تک لبو اسی کی طرف تم پلٹ کے لوٹائے جاؤ گے ومان تم بموجین اور نہیں ہو تم آج کرنے والے اللہ کو زمین میں بھاگ کے ولاف سما اور نہ آسمانوں میں پناہ لے کے دوسرے دعوے سے متعلق ہو گیا جی وما من دون اللہ ولا نصیر اور نہیں ہوگا تمہاری اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ کوئی امدادی وزی نہ فرو اللہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات سے الائے قیائے سو مر وہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے ان کے لیے عذاب علیم ہے ماں کا نا پس نہیں تھا جواب ابراہیم کی قوم کا مگر یہی کہ کہنے لگے اللہ نے ابراہیم کو بچا لیا آگ سے بے شک اس میں البتہ نشانیاں لے قومی کالا متخملہ اور حضرت ابراہیم نے کہا بے شک تم نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے اوسانن بتوں کو بتوں کو معبود بتوں کو معبود کیوں فی الحیات دنیا باہمی پیاروں محبت کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں تم نے بتوں کو معبود بنا کے ان کی عبادت کرنے کو باہمی پیاروں محبت کا پیر بھائی اور پیر بہنا یہ ہے تم نے غیر اللہ کی عبادت کو باہمی محبت کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم بھی ان کے مرید ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے مرید ہیں اس لیے ہمارا آپس میں پیار ہے وَاو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لانت کرے گا ایک تمہارا دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا مالکرین اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا فَآمَنَ پھر نتیجہ کیا نکلا بس ایمان لے آئے اس ابراہیم پہ لوت حضرت ابراہیم کے بھائی ہیں ہارون ان کے بیٹے تھے لوت لوت ابن ہارون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے شان کی طرف ہجرت کی اس ہجرت میں حضرت لوت اور حضرت سارا آپ کے ہمراہ تھے مسلمانوں تمہیں بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح مہاجر بننا ہوگا جس طرح حضرت ابراہیم کو مہاجر بننا پڑا تھا مسائب آئیں گے دکھ آئیں گے آدمشیں آئیں گی وطن چھوڑنے پڑیں گے ربی رب میں جس کا میرا رب حکم دے گا انزیز الحکیم بب حب نہ لہ اس کا پہلے ہم نے آزمایا آگ میں پھینکے گئے قتل کی تدبیریں ہوئیں یہ سب کچھ معاہدین کے ساتھ ہوگا اور جب وہ ثابت قدم رہیں گے تو پھر ہم نعمتوں کی بارش برس گے پھر ہم نے بخشا اس کو اسحاق اور یاقو اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب یہ مفہوم ہے جی انی جائلو کا لنا سے کا جی وہاں جو شیعہ دھوکہ دیتے ہیں کہ امامت کا درجہ نبوت سے بلند ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے بعد میں امام بنائے گئے تو وہاں امام کا مطلب یہ ہے ضروریت جی نبوت اول کتاب یہ ہے امام بنانا اور ہم نے رکھ دی اس کی ضروریت میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا اس کو اس کا آجر فی دنیا دنیا میں کہ ان کے ذکر کو زندہ ہے جاوید بنا دیا ان کے نام کو تمام لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جی عیسائی بھی یہودی بھی مسلمان بھی اور آخرت میں تو وہ صالح میں سے وہ لوت قومی ہی تیسرا قصہ لوت کا متعلق بداو اول جی اور ہم نے بھیجا لوت کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے بے شک تم آتے ہو بے حیائی کے کاموں پر کی تفسیر ہو رہی ہے جی. بے شک تم دوڑ دوڑ کے آتے ہو مردوں پر بدفیلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ بتتا سبیلا اور تم ڈاکے دا ڈالتے ہو راستے پر براد ڈاکی جب تخت سبیل اور تم کاٹتے ہو رستہ اور مدارک نے کہا مسافروں کے ساتھ بھی بدفعلی کیا کرتے تھے تختہ سبیلا سے یہ مراد تھا بتا تون نادی کو اور تم کرتے ہو اپنی مجلسوں میں برے کام یار بازا ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے اور سامنے یہ بد فطرتی کیا کرتے تھے فما ہم جواب قومی قوم کا مگر یہی یہ کہ کہنے لگے کہ اتنا بے عذاب اللہ لے آپ کے اللہ کا عذاب اگر تو سچو میں سے ہے کال رب بن سرنی کہا اے میر رب میری مدد کا اللہ قومل مسلم فاسد قوم کے مقابلے میں یہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں جس طرح حضرت لوت کو یہ پریشانیاں اٹھانی پڑی ولما جاتا عبر اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے یعنی بیٹے کی خوشخبری یا حضرت لوت اور ان کے گھر کے نجات کی خوشخبری کالو ان نا کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو بے شک وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں حضرت ابراہیم نے کہا ان لوتن اس بستی میں تو میرا بھتیجہ لوت بھی رہتا ہے فرشتے کہنے لگے ہم بہتر جانتے ہیں جو جو وہاں رہتا ہے ہم بچا لیں گے لوت کو بھی وہ آحلہ ہوا اس کے گھر والوں کو بھی علم رہا مگر اس کی بیوی کانت مل گا وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں لمبا انجات رسولنا پھر جب آئے ہمارے لات ڈرے نہیں غم نہ کیجئے انا منجو کا ہم بچانے والے ہیں تجھ کو تیرے گھر والوں کو مگر تیری بیوی بی وہ رہ جائے گی پیچھے رہنے والوں میں انا منزل اللہ حاضر کریے ہم اتار ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے بیما کانو یا سکون بسحب اس بات کے کہ وہ فاسق ہیں درجہ کامل مراد دیں فسق کا درجہ کامل ولاک ترک نامن ہوں آیتم بینا اور ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی میں آیتن کچھ آثار بہین تن واضح کالا پانی آج بھی وہاں موجائی جس کو بہر لوت بھی کہتے ہیں بحر میت بھی کہتے ہیں کوئی آبی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا جی یہ مراد ہے ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ آزا آسار واضح لیکمی یا کہل عقل کرنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اس جگہ کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور ہماری نافرمانیوں سے بچیں اللہ کی عبادت کرو اور امید رکھو آخرت کے دن کی اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے فقزہ بو بس انہوں نے تقریب کی شعیب کی بس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے دے اور بس صبح کو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اونٹے پڑے ہوئے بھاگ سکے وہ ہمارے عذاب سے نہیں اور چھٹا قصہ قوم قوم سمود حضرت حود حضرت صالح ہم نے ہلاک کیا آدیوں کو اور سمودیوں کو وقت تبین القم اور واضح ہیں تمہارے لیے نہیں ان کے مکانات یعنی برباد شدہ مکان اور مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو پھر روک دیا تھا ان کو رستے سے وہ کانو اور وہ تھے سمجھ بوج والے لوگ مستب سرین وہ کا لا نہ و نہ ساتواں قصہ قوم موسیٰ برائے دعواثانیا اور ہلاک کیا آمنے کارون کو فرون کو حامان کو تحقیق آئے ان کے پاس موسا کھلی دلی لے کے پھنس تک انہوں نے تکبر کیا زمین میں وما وہ مکان اور وہ نہیں تھے آگے بڑھنے والے یہاں سے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ پچھلے چار قصے دوسرے دعوے کے ساتھ ہیں وما ماکانو سابقین ان چار قصوں کے بعد یہ جملہ فرمایا جی کیا سمجھتے ہیں کافر کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے اخذنا اجمال کی تفصیل ہے سب کو ہم نے پکڑ لیا بے زمبی ان کے گناہوں کی وجہ سے منہ ہمن مَنْ ارسلنا بس کچھ ان میں سے وہ تھے جن پہ ہم نے بھیجے کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے دھسا دیا زمین میں کارون کی وہ مین ہمنگ رکھنا کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے گرگ کر دیا فراون جی وہ مہکال نہیں تھا اللہ کہ ان پہ ظلم کرتا لیکن وہ تھے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے